بس اللہ الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہت مکرم اور متنوع گرام اللہ صبح کو سلامت رکھے شکر وقت سلسلے درس درس نمبر بارہ باب صفح و صفحہ نمبر آٹھ سطح نمبر ایک سے شروع ہو رہا ہے آج کے اجواع میں غسل کی سنتیں فی بیان کر رہے ہیں تو حضرت شاہ جس طرح آپ نے پہلے پڑھ لیا غسل میں چار واجبات ہیں جو لابی فرماتے ہیں آٹھ سنتیں ہیں تو کل مجموعی طور پر بارہ چیزیں غسل کے اندر ہیں جس طرح سے پہلے وضو میں آپ کو بتایا وضو میں سات واجبات ہیں اور پندرہ سنتیں ہیں اور غسل میں جو ہے چار واجبات ہیں اور آٹھ سنتیں ہیں تو آٹھ سنتوں میں سیاست علیہ فرماتے ہیں وہ سنن ہوا واجبات سنت اسی بات بعد سے ہم نے آپ کو بتایا دیا واجبات کو ہر صورت میں پورا کرنا ہے ان میں سے ایک بھی کم ہو جائے آپ کا جیسا وزو باطل تھا غسل بھی باطل ہے اس سے آپ کا اب حراف عادت نہیں ہوگی آپ اس سے پھر نماز نہیں پڑھ سکے مسجد نہیں جا سکیں لیکن یہ جو سنتیں جو کہا ہے وہ اس کو انجام دینے سے سواب ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر ان آر سنتوں میں سے کوئی چیز رہ گیا تو آپ کا غسل باطل نہیں چار واجبات کو اگر آپ نے پورا کر دیا ہے اور ان سنتوں میں سے اگر کوئی ایک رہ جائے تو آپ کا غسل باطل نہیں ہے ثباب میں کمی ہو گئی جتنی سنت رہ گئی اسے حساب سے توازر شاز فرماتیں و سنن ہوا غسل کی سنتیں فی ال غسل کی ابتداء میں سنتیں یہ ہیں چار سنتیں بیان کریں پہلے سنت غسل و دونوں ہاتھوں کا دوہنا السندین کلائی کلائیوں تک صلاح سماراتین تین مرتبہ یعنی غسل کے شروع میں کلائیوں تک تین مرتبہ آپ نے ہاتھوں کو دوہنا ہے تو یہ آپ کے غسل کی سنتوں میں یہ میں نے کہا آپ کو بتایا تھا پہلے سے جا کرنا ہے غسل شروع کرنے سے پہلے اور جسم پہ کہیں بھی کوئی ناپاکی ہو اس کو پاک کرنا ہے اس کے بعد آپ اب آپ غسل کے لیے بیٹھ گیا ترتیبی غسل کے لیے تو میں سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دوہنا ہے صلاح سے مراتین تین دفعہ دوہنا سننا تھے یہ پہلا سنت دوسرا سنت جو ہے شروع میں جو کہتے ہیں مز مزت کلی کرنا ہاں جی اور تیسرا سنت والا خاک میں پانی ڈالنا یہ جو ہے غسل کے سنتوں میں سے ہے تین سنت ہو گیا چوتھا سنت وال بس ملت و بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بس ملا ان اس ان کے الفاظ کو عربی زبان میں ان کو مزدور اچھیلی بولتے ہیں ایک جملہ جملے کو منظر بنا دیتے ہیں تو ملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اس طرح آتے ہیں ہو قلاء یعنی لاولاََََََََََ العلی العظیم پڑھنا اسم کے بہت سے مصاحد الفاظ ہیں عربی زبان میں تو یہاں چوتھا واج سنت جو ہے غسل فرماتے ہیں والبم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تو یہ چار سنتیں غسل کے ابتدا میں وفل آسنائی اور غسل کے دوران جو ہے ساثر فرماتے ہیں سنتیں چن تین سنتیں ہیں غسل کے دوران چپ و ایک یہ ہے تحلیل و باطل و جب آپ کا سر دوہ ہوتا ہے تو اس وقت آپ کے کان کے اندرونی حصے میں بھی خلال کرنا انگلیاں ڈال کے وہاں بھی پانی پہنچانا اس کو گیلا کرنا تحلیل حلال کرنا باطن عجنین عجنین جو ہے اوزن عربی زبان میں کان کو بولتے ہیں اجنین دونوں کان کے معنی میں دو پر دلات کرتا ہے باطن یعنی اندرونی تخلیق خلال کرنے آپ کے انگلیوں کو کان کے اندر ڈال کے وہ ہم پانی پہنچانے ہے ہلا تو ہے تو دوسرا جو ہے ان اچھا غسل کے دوران میں جو سنت ہے ان میں جو پہلا سنت اور مجموعی تو پر پانچواں سنت یہ ہے کہ تخلیل باطلً ان انکان کے اندرونی حصے کا خیال کرنا اور وہ غزل الاضع اور تمام اعضاء کو غسل میں دوہنا صلاح ان تین مرتبہ یہ آپ نے لکھا تھا ہاں جی وضو میں دو مرتبہ دوہنا سنت ہے تیسرا صرف جائز ہے لیکن غسل میں تمام اعضاء کو تین مرتبہ دوہنا سنت ہے ایک مرتبہ دوہنا واجب ہے لے پانی کم ہو زیادہ سردی ہو مجبوری ہو وقت کم ہے کبھی ایسے سر میں آپ نے تمام اعضاء کو سر کو دائیں بائیں پورے جسم کو ایک دفعہ دو لیا ترتیب سے آپ کا غسل واجب ادا ہو جاتا ہے لیکن آپ کے پاس ٹیم ہے سردی بیماری کوئی پریشانی نہیں ہے تو سر میں سنت کو پورا کریں تو اس میں تین مرتبہ دہیں تین مرتبہ دہنے کے صورت میں طریقہ یہ ہے پہلے آپ نے ہاں جی سر کو دہنا ہے تو سر کو تین مرتبہ دوہیں ہاں صحیح طرح پانی پہنچا کے تین دفعہ سر کو دہیں پھر صحیح طریقے سے پانی پہنچا کے دائیں جانب کو تین مرتبہ دہیں پھر صحیح طریقے سے پانی پہنچا کے تین مرتبہ بائیں جانب کو دہیں یہ ترقہ ہے دوھنے کا تین مرتبہ ایسا نہیں ہے سر کو ایک دفعہ دھو لیا پھر دائیں کو پھر بائیں کو پھر سر کو ایک مرتبہ پھر دائیں بائیں پھر سر کو ایک مرتبہ پھر, پھر, پھر دائیں بائیں یہ ترکہ غلط ہے یہ ترکہ غلط ہے ہاں اس میں جو ہے چونکہ شفے معیع ہے پہلے سر دہیں تو تین دفعہ دھونے سے میں سر کو ہی تین دفعہ دہنا ہے پھر دائیں جانے کو پورا پورا پانی پہنچا کے تین دفعہ تین دفعہ پانی ڈالنا مرادنی مراد ہے دہنا مراتے صحیح طریقے سے پانی پہنچا کے تین دفعہ دہنا ہے مگر آپ نے تین دفعہ پانی ڈالنے میں تین مٹکا ڈالا جب کہ جسم کو پورا نہیں پہنچایا ہے اسے تین دفعہ تین مٹکے سے بھی تو یہ تین مرادنی تین سے تین مٹکا تین لوٹا پانی مرادنی ہے تین دفعہ پورا پورا پانی پہنچا کے دوہنا سر کو تین دفعہ صحیح طریقے سے پانی پہنچا کے دہنا ہر دفعہ صحیح طریقے سے مال کے پانی پہنچانا سر دائیں طرف کو صحیح طریقے سے پانی پہنچا کے تین مرتبہ دوہنا پھر بائیں جانب کو ہاں جی کندھے سے لے کے پاؤں کے سروں تک تین دفعہ صحیح طریقے سے پانی پہنچا کے دہنا یہ مراد ہے تو غزل الاضحائے تمام اعضاء کو دہنا تین مرتبہ صلاح سے مرادیں تین مرتبہ یہ سنت ہے تو یہ چھٹا سنت ہو گیا وہ کو ہاں جی اور دل کو صحیح طریقے سے رگڑنا مالنا کہیاں فکل عزوین ہر اعضاء کو جسم کے یعنی سر کو دائیں بائیں تمام جسم کو مالنا ہے اس کو تا در بھیا کا جہاں تک آپ کے ہاتھ میں قدرت ہے اور ہاتھ پہنچتے ہے جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے ہو اور ہاتھ میں قدرت ہے آپ نے تمام اعضاء کو ہاں جی صحیح طریقے سے مال کے پانی پہنچانا ہے جسم کو تو اس کو صحیح طریقے سے غتی غتی صحیح میں سے ان سے شعد پت ہو باقی زبان میں صحیح طریقے سے تمام اعضا ہو انے سے چھو جو چھو سے شعد پت ہو یہ مراد ہے تو وہ کو یعنی مالنا ایک کل لوزمین ہر اعضاء کو تاں تاغرو قدرت رکھتا ہو بی تیرے ہاتھ ان تیرے ہاتھ جتنا قدرت رت اعلیٰ دل کی اس کو مالنے پہ تو اس ایک تو کیا ہے صحیح طریقے سے مالیں تھوڑا سا وزن ڈال کے اور ساتھ ہی جو ہے ہاتھ جہاں پہنچتی ہے یہ بھی مرادیں ہاتھ جہاں جہاں پہنچتے ہیں ان تمام حصوں کو جسم کی صحیح طریقے سے مال کے دوہنا تو یہ ہے غسل کی ساتواں سنت بیچ میں تین سنت شروع میں چار سنت ہو گیا ہیں وفیل آخر اور غسل کیا غسل کے آخر میں اب جو ہے سورا جسم کو داب نے دہ لیا سر کو دوہ لیا دائیں بائیں سب دوہ لیا تو آخر میں جو سنت وہ کیا ہے تخلیل و خلال کرنا اور سابق انگلیوں کا ڈیزائن دونوں پیروں کی آخر میں جب دائیں دوہ رہا نا تو دائیں طرف کے انگلیوں کے انگلیوں کے بیچ میں ہاتھ ڈالنا ہے جب بائیں دوہ رہا ہو تو بائیں دائیں انگلیوں کے بیچ میں ہاتھ ڈالنا ہے تاکہ وہاں بھی کوئی جگہ خوش ہونا نہ رہے اور ایسا نہ کہ پانی وہاں نہ پہنچے کیونکہ غسل میں آپ نے پہلے پڑھ لیا تھا کہ تمام مضاق کو پانی پہنچانا ان کو پانی پہنچانا ضروری اور لازم ہے تو اس طریقے سے جو ہے آپ کا غسل کمپلیٹ ہو گیا تو ان آٹھ صنعتوں کو بھی آپ نے پورا کرنا ہے اور ساتھ ہی جو ہے چار واجبات کو بھی آپ نے پورا کرنا ہے یہ چار واجبات آٹھ سنتوں کو ترتیب سے تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو غسل کی مجموعی ترتیب یوں ہو جائے گا آپ نے غسل ہاں جی استجا کیا پاک کیا خود کو میں ایک دفعہ تکرار کروں کیونکہ انتہائی اہم ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ ان چیزوں میں غلطی کرتے ہیں غلطی کرنے کی وجہ سے زندگی بھر غلط غسل کرتے رہتے ہیں غلط غسل کرنے سے اس کی تمام عبادتیں باطل ہوتی ہیں غسل غسل کا شہی ہونا شران لے بہت ہی لازم اور ضروری ہے اس کے بغیر آپ کی کوئی عبادت صحیح نہیں ہوتی تو اس لیے فرماتے ہیں پہلے آپ جس میں جس پر کوئی بھی ناپاکی ہو جیسے عورتیں ہیں ان کے جس پر جو ہے جیسے بچے نے پچھاؤ کیا ایسی جسم کے کسی بھی حصہ پر کوئی بھی ناپاکی ہو اس سے پہلے آپ نے پاک کرنا ہے یعنی وضو شروع, شروع کرنے سے پہلے پاک ہونے کے بعد پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو جیسے کہ یہاں بیان ہو گیا کلائیوں تک تین دفعہ دوہنا ہے پھر منہ میں پانی ڈالنا ہے پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر غسل کی نیت کرنا ہے غسل کی جو ہے نیت آتسلو غسل الجناوتیں وسط واحت صلاطلی وجو بھی ہیں قربتا اگر غسل جناوت ہو تو, تو اسی نیت سے کریں گے باقی خواتین کے جو غسل کی نیتیں اور ان کی نیتیں ابھی بعد میں آ رہے ہیں وہ بھی اسی ترتیب سے کریں گے غسل تار غسل کی ترتیب یہی ایک ہے صرف نیت نیت فرق ہوگا ہاں جو ہے نیت نیت وہ لدت کی غصول ہے تو اس کی اپنے نیت کریں گے مہانہ تکلیف کی غصول ہے تو اس کو اپنی نیت سے پڑھیں گے کسی مردے کو حال لگایا تو اس کو اپنے اپنی نیت سے غصول کریں گے نیت صرف چینج ہوگا باقی تمام ترقے ایک ہی چیز سے ایک ہی ترکہ غسل کا کوئی الگ طرقہ نہیں ہے ہر غسل کا تو ترقہ ایک کہ صرف نیت چینج ہونا ہے آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جب نیت کرنے کے بعد سر کو دھونا ہے کہ ہاں جی ایک دفعہ پانی پہنچا کے صحیح طریقے سے مال کے دیے دھونا واجب ہے پھر تین دفعہ دھونا آپ نے پڑھ لیا دوسری تیسری دفعہ دھونا تین دفعہ دھونا سنت ہے پھر دائیں جانب کو آپ نے پانی ڈالنا کاندھے سے لے کر اور پاؤں تک کو آگے پیچھے دونوں جانب جہاں جہاں آپ کے ہاتھ پہنچی ہے صحیح طریقے سے مال کے ہاں جی پانی پہنچا کے آپ نے تین دفعہ دہنا دہنا ایک دفعہ دہنا واجب ہے اور تیسری دفعہ تک دوہنا سنت ہے پھر دائیں جام سے فارم بائیں جانب کو آپ نے ہاں جی پانی ڈالنا ہے کاندھے پہ اور پھر آپ نے پورا جسم کو صحیح طریقے سے پانی پہنچا کے ہاتھ سے رگڑ کے مال کے آپ نے جسم کو کاندھوں سے لے کر پاؤں کے سرے تک صحیح طریقے سے آپ نے دوہنا ہے اور اس طرح جو ہے تین دفعہ دوہنا سنت ہے ایک دفعہ دوہنا واجب ہے اور پھر آخر میں جو ہے Uh, غسل کے دوران نام بھی پڑھا کہ قانون کے سر دھوتے ہوئے کانوں کے بیچ میں بھی خلال کرنا قانون کے اندرونی حصے میں انگلیاں ڈال کے خلال کرنا یہ سنت ہے بیچ میں ہاتھ ڈالتا کہ پانی اندر جہاں تک آپ کی انگلیاں جاتے ہیں اس کو گیلا کریں ہاں جی اور آخر میں جو ہے دونوں پاؤں کے انگلیوں کے بیچ میں بھی اچھا ہاتھ کی انگلیاں ڈال کے وہ ادھر تا بھی پانی پہنچانا یہ غسل کے سنتوں میں سے ہے باقی جو ہے اس طرح آپ کا غسل کمپلیٹ ہو گیا باقی غسل کے دوران نشقے میں نہیں آئے دعوت میں آیا اور آپ کو یاد دائیں بائیں جانب دوہتے ہوئے اللہ متحرقل بھی وزق عاملی و جال مانند کا خیر علی و من منت طوابین من المتحرین اس دعا کا پڑھنا سنت ہے یہ دعا آپ ایک دفعہ پڑھو تو بھی سنت ادا ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ نے کئی دفعہ پڑھ لیا دائیں جانب دھوتے ہوئے پڑھ لیا بائیں جانب دھوتے ہوئے پڑھ لیا تو بھی صحیح ہے آپ کو ثواب مل جائے گا کیونکہ دعا ہے دعا کے لیے نہیں ہے لیکن سنت تو ایک دفعہ پڑھنے سے بھی آپ کو ادا ہو جائے گا اگر آپ نے دائیں بائیں دونوں کے لیے پڑھ لیا تو یہ آپ کو ثواب ہے حاضر ہے اس میں کوئی معنی نہیں ہے ہاں جی تو یہ مجموعی طور پر غسل کے ترقے ہیں آپ اسی طرح سے ساری غسل غسل و سلم بھی مردے کو حال ہے وہ بھی اسی طرح سے کرنا ہے صرف نیت بدلنا ہے باقی نہ تکلیف کے غسل بھی اسی طرح کرنا ہے بچے کی ولادت کے غسل بھی اسی طرح کرنا ہے جنہیں بھی واجب غسل ہیں جو آپ نے یقیناً دعوت میں پڑھ کے آئے ہوں گے ان سب کے طرح قاعدے میں بھی جو نماز کا حصہ اس میں بھی یہ تمام غسلوں کا نیتیں موجود ہیں اور سارے غسل جو ہیں اب جمعہ کی سنت غسل بھی عیدوں کی سنت غسل کا بھی ترقہ یہی ہے صرف نیت فرق ہے تمام اقصال کے ترقہ ایک ہی اسی طرقے پر آمنے کرنا صرف نیت نیت فرق ہے ہاں جی عید ان کی نیت اپنے اس حساب سے باقی غسلوں کی نیت اپنے صاحب سے صرف جیسے ہاں جی اور جیسے باقی جو ہے ترکت صاحب کا ہے کہ صرف نیت آپ نے الگ الگ باندھا ہے سنت غسل واجب غسل تمام واجب غسل جس طرح خواتین پر پانچ غسل واجب مردوں پر دو غسل واجب ہیں غسل مسنت غسل جنابت تو باقی سنت غسل سب کے لیے جمعہ کی سنت غسل سب کے لیے ہیں ثواب ہے سب کے لیے ہاں جی دین کے غسل سب کے لیے مت سب کے لیے سنت ہے تو سنت غسل و واجب غسل سب جو ہے ان میں صرف نیت نیت فرق ہے ترقہ سب کا ایک ہے ترقہ یہی ہے جو لوگوں کو بیان ہو گیا ہاں جی اس کے بعد جو ہے غسل کے ترتیبات سارا پورا ہو گئے اس کے بعد کچھ متفرک احکامات ہیں وہ ان شاء ہم آپ کو کل سے پڑھیں گے آج اسی غسل کے واجب احکامات اس کو آپ پورا پورا ذہن میں رکھیں اور دوبارہ تقرر کر رہا ہوں وضو کے سات واجبات ہیں اور پندرہ سنتیں ہیں غسل کے چار واجبات ہیں اور آٹھ سنتیں ہیں ان سب کو آپ اپنے ذہن میں پکا کر لیں اور اسی ترقی پر جو بندہ نے آپ لوگوں کو بتایا ہے اگر کوئی اس طرقے کے خلاف غسل کرتا ہو تو وہ اس کے اصلاح کریں تاکہ جو ہے آپ کو کسی عمل کے قبولیت میں مسئلہ پیدا نہ ہو اللہ آپ سب کو دین فاہمی کی توفیق دے اور اللہ کی بے نہایت رحمتیں آپ سب پر نازل ہوں آمین ربرانی رب